و لا امت بعد امته ولا لا بعد شریعته و لا كتاب بعد كتابي و الله تعالى عليه علیہ و علیہ و علیہ و هم خلاسة العرب الارباء وخير خیر الخلائق بعد الانبیاء وحم قنجوم في التدا اب القتدا وحم مفاطی حرحمۃ و مسابی اعوذ غروض من منشیط نبرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم اللہ الله ومن احسن من اللہ سبغا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 کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم النحمید المجی اللہ مبارک على محمد علی محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم والراہیم النحمید المجی محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں سورہ بقرہ کی آیتِ مبارکہ شبغت اللہ ومن من احسن من اللہ صبغ اللہ کا رنگ اختیار کریں اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو یہ مومنین کو پرانے غریب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے طریقوں کو اور اللہ کے دین کو اختیار کریں تشبیح اللہ کے رنگ سے دی گئی ہے اس دنیا میں ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے کبھی تو ظاہری صورت اور حقیقت ایک ہوتی ہے مگر عمومی طور پر ظاہری صورت کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی جیسا کہ انسان ظاہراً تو اللہ والا نظر آتا ہے وضرکت سے مگر بعض مرتبہ حقیقتا اس کے اندر فسق و فجور بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے پتلے سائز کا بانس کا جو کی لکڑی ہوتی ہے اس کی اور گنے کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی مگر گنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور بانس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تو یہ ظاہری صورت ایک ہو سکتی ہے مگر حقیقت اور باطنی صورت کا صحیح ہونا اور ظاہر کے مطابق ہونا یہ ذرا مشکل کام ہے اور اللہ حرک العزت مومنین سے یہ فرماتے ہیں کہ تم تخلقوب اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لو یہ جو ہے نا ناسن اللہ شفغ کہ اللہ سے بہتر رنگ کسی کا نہیں اور اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ تو یہ دراصل ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اے لوگو جیسے تمہارا ظاہر ہے اپنی حقیقت کو بھی ویسا بنا لو اگر ظاہری گیٹ اپ تمہارا دین والا ہے تو اپنے باطن کو بھی دین والا بنا لو یہ ڈیمانڈ ہے ہم سے چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے تو پہلے مومنین کا تذکرہ فرمایا علی <سؤال> فلام ضالغ الکتاب العبفی حدلطین الزین ولغیم و و, يقیبون و, يقیبون و <سؤال> یہ چند جملوں میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تعارف کرا دیا <سؤال> <احل سؤال> <دیئے> پھر اس کے بعد اہل کفر کا بھی تعارف چند جملوں میں کرایا یعنی چار صفات اہل ایمان کی بیان کی اور چار کے قریب صفات کفار کی بیان کی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مستقل ایک رکو یا دو روپ منافقین کا تذکرہ فرمایا کیوں مفصل کرام نے لکھا کہ دراصل منافق جو ہوتا ہے اس کے ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے اور نفاق ایسی گناونی بیماری ہی ہے کہ اس سے اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں چنانچہ کفر بھی قابل مذمت ہے مگر ایمان کے مقابلے میں جتنی ایمان والوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی اتنی اہل کفر کی صفات بیان کر دی کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کفار ایسے ہوتے ہیں مگر جب منافقین کی باری آئی تو اس پر اللہ رب العزت نے مستقل ایک مضمون چلا دیا کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان سے اللہ کو نفرت ہے اور دوسرا ان کے ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے دیکھیں کافر کا کفر واضح ہوتا ہے مگر منافق کا نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے یہ دل کے اندر کی بیماری ہے منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے اور نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ٹنل کہتے ہیں تو سرنگ کی تعریف یہ ہے کہ سرنگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک سراخ سے بندہ داخل ہو جائے اور دوسری سمت میں پھر سراخ ہو اس سے باہر نکل جائے تو یہ سرنگ کہلاتا ہے تو جس طرح سرنگ کے دو دروازے ہوتے ہیں اس طرح منافق آدمی کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک دروازے سے سرنگ کے داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے تو منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں ایک چہرہ جب ایمان والوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ چہرہ ظاہر کرتا ہے اور دوسرا چہرہ اس کا جب وہ کفر والوں کے پاس جاتا ہے تو پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے تو اس کے چہرے دو ہوتے ہیں وہ ظلم وجہین ہوتا ہے دو چہروں والا اس لیے اس کو منافق کا نام دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کے دو چہرے ہوتے اور نفقہ نفق جو ہے یہ جنگلی چوہے کے بل کو بھی کہتے ہیں جنگلی چوہا جب زمین میں اپنے لیے بل بناتا ہے تو ایک سمت سے تو وہ مکمل سراخ کر کے راستہ بناتا ہے اور دوسری جگہ وہ زمین کے اوپر کی سطح کے بالکل قریب آ کر اس سراخ کو کھولتا نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی نفق کہتے ہیں اور یہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور ہوتا ہے جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑے اداروں میں ایگزٹ ہوتا ہے کہ اگر کبھی حادثاتی طور پر راستے بند ہو جائیں تو اس ایگزٹ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں ایمرجنسی ایگزٹ کہلاتا ہے تو چوہا اپنے لیے ایمرجنسی ایگزٹ بناتا ہے کہ اگر پیچھے میرا راستہ کوئی بلاک کر دے کہیں ٹریپ ہو جاؤں تو ادھر تھوڑی سی, سی حرکت اور جمبش سے میں اپنے لیے راستہ بنا لوں تو منافق آدمی کے اندر بھی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے چور دروازے چھوڑتا ہے کہ کبھی مجھے پینترا بدلنا پڑے کبھی مجھے اپنی بات کو بدلنا پڑے تو مجھے تکلیف نہ ہو میں سکون سے ایگزٹ کے راستے نکل جاؤں چنانچہ منافق اپنی دو رخی کی وجہ سے اپنے دو چہروں کی وجہ سے اللہ کے عام بہت زیادہ مقزوب ہے اور قابل نفرت ہوتا ہے حضرت امیر شریعت شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نظریاتی اور فکری سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن اوبئی جیسے دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا میں عشق رسول میں دیوانہ ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ فکری اور نظریاتی سفر میں حضور کو ابن اوبئی جیسے دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ابو بکر جیسے فرزانوں کی ضرورت ہے یعنی عشق اگر ہو رسول سے تو ایسا ہو جیسے ابو بکر صدیق کا کہ فنا فر رسول ہو گئے جس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ایسا چلے کہ جو سیرت و کردار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہی سیرت و کردار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دائمی ہم سفر سید النا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی دیا چنانچہ وہ حضرت خدیجۃ القمرہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدا کی خلوتوں سے وہی کا پہلا پیغام لے کر آئے تو سیدہ سے فرمایا کہ ضم ملونی ضم ملونی امنی خشی تو اللہ نفسی مجھ پر کمبل ڈال دو مجھے چادر اوڑوا دو مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے وہ ہے وہی کی حیبت اور جلالت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر پر ایک حسین کب کبھی تھی تو سیدہ خدیجۃ القبرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھوا دی کمبل اوپر ڈال دیا اور پھر سرانے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تبصرہ فرمایا فرمایا کل ابدا اللہ کی قسم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیوں اس لیے کہ علم کل تسلر رحم آپ صلاح رحمی کرنے والے ہیں و تقسیب المعدوم لوگوں کی گم چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں وہ تقرر اور مہمان نواز ہیں تسل الرحم و تقسیب المعدوم و تقرف و تسب الحدیث و اور آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور لوگوں کا کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں على نوائ بالحق اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اب دیکھیں یہ اخلاق جو سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں یہ اخلاق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مختلف اوقات میں گھر میں رہتے ہوئے دیکھے ان کی زندگی میں یہ عکس دیکھے بیان کر دیئے کہ آپ جیسے اخلاق والوں کا اللہ کبھی نقصان نہیں کرتے ہیں جس کے اخلاق یہ ہوں کہ وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہوں مہمان نواز ہوں اور سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں اور سلا رحمی کرنے والے ہوں اور حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں ایسے لوگوں کو اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. یہ تو تبصرہ ہے ام المومن سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ عنہ اور بخاری شریف میں اسی طرح کا ایک اور تبصرہ ہجرت سے کچھ دن قبل حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے مضافات میں ایک بوڑھے مشرق کو ملے ابن دغنا اس کا نام تھا تو ابن دغنا سے مکہ کے باہر ملاقات ہو گئی تو ابن دغنہ نے پوچھا کہ ابو بکر یہاں کیا کر رہے ہو کہنے لگا کہ تمہارے مکہ والوں نے جینا تنگ کر کے رکھ دیا ہے سوچ رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں ہجرت کر لوں یہاں سے تو نبے سال کا بوڑھا ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں عرض کیا اس لیے کہ ان نقل الرحم آپ سلا رحمی کرنے والے ہیں تخصم المعدوم اور لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں وہ تخر ضعیف مہمان نواز ہیں وطحمل القل اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں وطس کلحدیث سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں و جو عید و الحق اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اب وہی خوبیاں جو سیدہ خدیجۃ القمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھ کر بیان کرتی ہیں بےآ ہی وہی باتیں بوڑھا مشرق دغنا حضرت عبو بکر صدیق کی ذات میں دیکھ کر بیان کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اکس نبوت کامل اکس نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکس کامل ان کا پرتاؤ ڈیمانڈ جو حق تعلیٰ کی طرف سے قرآن میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سبغت اللہ اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو اور اللہ کا رنگ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پیش کی ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی جو حضور نے تمہارے سامنے رکھی ہے یہ اللہ کا رنگ ہے سبلہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانی زندگی اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اور جس کو قرآن میں اتار دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنی منمانی اور مرضی والی زندگی گزارنا چاہیں تو اس پر وعید ہے ہم تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من اتخذ محبوب آپ نے ایسا آدمی دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی ہوائے نفس کو بنا لیا ہو اپنی چاہتوں کو اپنا الہ بنا لیا ہو تو منافق آدمی جو ہوتا ہے اس کے نفاق کی وجہ سے چونکہ دل اور زبان میں فاصلہ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہوتا ہے دل کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ کا نام زبان پر ہوتا ہے مگر دل کے اندر کفر سے محبت ہوتی ہے دل کے اندر کفر کی حمایت ہوتی ہے تو ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں اور منافق پر اللہ اتنے غزب ناک ہیں کہ ہر تعالیٰ نے فرمایا ان المنافکینہ من کے منافقین جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے اور یہ آخری درجہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتا کہ درک کیا چیز ہے فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے گھڑوں میں ایک کنواں ہے کنواں کنواں ہے آگ کا بنا ہوا جس کو جب سے حق عالا نے بنایا تب سے اس کا دروازہ بند رکھا ہوا ہے اور جہنم اس گڑے سے اس کنویں سے پناہ مانگتی ہے کہ الہ العالمین اس کا دروازہ نہ کھولیں نہیں تو اتنی خطرناک آگ ہے اس کے اندر کہ وہ جہنم کو بھی راگ کر دے اور ہر تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دو رنگے لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے دو رخے لوگ جن کا چہرہ کچھ ہوگا اور اندر دل کچھ اور ہوگا ان کو میں اس در کے اسفل میں ڈالوں گا اس آگ کے گڑے میں ڈالوں گا جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے تو یہ منافقین کا مقام ہے اور منافق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک منافق اکبر ہوتا ہے بڑا منافق اور ایک منافق اصغر ہوتا ہے چھوٹا منافق تو منافق اکبر تو وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق یعنی عقیدتا وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن کلمے کے اوپر اس کا یقین نہ بنا ہوا ہو دل کے اندر یہ منافق اکبر یہ مطمئن نہیں ہے اسلام سے تو جو اسلام سے مطمئن نہ ہو وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق اور ایسے منافقین جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی کوئی, کوئی گنجائش نہیں ہے ان کو اللہ پاک نے جہنم کے سب سے آخری گڑے میں رکھنا ہے جس کا نام در کے اسفل قرآن نے بتایا اور منافع اسر جو ہے یہ وہ ہے جس کا عقیدہ تو درست ہو ایمان رکھتا ہو مگر اس کے اندر خصلت منافقوں والی پائی جائیں قذبا منافق کی تین علامتیں ہیں پہلی علامت یہ کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ کا پلندہ ہوگا وہ ایزا تو میں اور جب اس کے ساتھ کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا امانت میں خیانت کرنے والا اور ہمیشہ جھوٹ بولنے والا اور تیسری علامت یہ کہ اضافہ سماف جرآ جب لڑائی کرے گا تو گالی گفتار سے بات کرے اب آپ دیکھیں یہ ہیں منافع کے کی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور حضرت ابو حریرا اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر چار خصلتیں پائی جائیں اور ان چار خصلتوں کا پایا جانے والا پکا منافق ہے اور اگر چار میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر وہ منافقت کی خصلت اس کے اندر موجود ہے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت یہ کہ بات کرے گا تو جھوٹی دوسری خصلت یہ کہ ہمیشہ جھوٹی قسمیں اٹھائے گا تیسری خصلت یہ کہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا اور چوتھی خصلت یہ کہ لڑائی جھگڑے میں گالی سے کام لے گا گالی گلوچ کرے گا یہ چار خصلتیں اگر یہ چاروں کسی کے اندر موجود تو وہ منافق اور ان میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہو تو وہ منافقت کی خصلت پر ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اب میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ آج ہماری مارکیٹوں میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں چلتا اور ہماری خام خیالی یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو مختلف نام دے دیتے ہیں ہم جھوٹ کو کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری ٹیکنیک ہے میں نے بہانہ بنا دیا میں نے یوں کر دیا بیوی کہتی ہے میں نے شوہر کے آگے بہانہ رکھ دیا شوہر کہتا ہے میں نے فلاں کے آگے بہانہ رکھ دیا بہانہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں مگر فضم الشیتان تمہارے لیے شیطان نے گناہ کو مزین کر دیا ہے گناہ گناہ نظر نہیں آتا یہ اندر اور باہر ظاہر اور باطن اس کا نام ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے جب انسان ایک تو ہے نا جی ایک آدمی گناہ گار ہے مگر اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں گناہ گار ہوں اللہ کا نافرمان ہوں گناہ کو برا سمجھتا ہے اس کی جھوٹ ہے اس کی بخش ہو جائے گی کیونکہ یہ گناہ کو ثواب نہیں سمجھتا بلکہ گناہ سمجھتا ہے اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے تو علماء نے لکھا کہ ممکن ہے کہ اس کو اللہ طوبے کی توفیق قبل الموت دے دے اور ایک آدمی اس خام خیالی میں ہے کہ میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں حالانکہ اس کا مکمل کاروباری نظام جھوٹ پر چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں تو اس کو شیطان نل مزین کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول آپ تو بہانہ کر رہے ہیں آپ تو چرم زبانی سے کام لے رہے ہیں آپ تو صرف ہیرا پھیری فرما رہے ہیں یہ ہیرا پھیری فرما جانا دراصل شیطان کا وہ تزین و آرائش ہے جو اس نے گناہ کو مزین کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جمعہ ہمیں ٹریفک پولیس کی خدمات لینی ہوں گی کیونکہ دو گاڑیاں پھر ہر جمعہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھائی خدا رہا یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اب ایک رکشہ اور ایک اس کے آگے وڈس کار جو وائٹ کلر کی کھڑی ہے اور ایک ادھر بھی شف میں کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ جن حضرات کے ہیں ان سے معدبانہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی گاڑیوں کو یا ادھر سروس روڈ پہ لے جائیں یا اس طرف لے آئیں کیونکہ یہاں اینڈ نمازی میں نمازیوں کی شفیں بنیں گی تو اس میں پھر رکاوٹ آتی ہے جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ منافقت کی خصلت ہم سب کے اندر موجود اور جھوٹی قسم اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جھوٹی قسم آج ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے اور امانت کو تو مانے غنیمت سمجھتے ہیں غلط امانت مغنما قیامت کی نشانیوں میں لگے رسول نے بتایا کہ امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا آج ہم دوسرے کا مال کرنا اور میں عرض کیا کرتا ہوں عموماً کہ امانت صرف روپے پیسے کی صورت میں نہیں ہے امانت حقوق کے معاملے میں بھی ہے آپ کے ذمہ جن کے حقوق ہیں تو یہ آپ کے ذمہ ان کی امانت ہے والدین کی فرما برداری آپ کے ذمہ فرض ہے تو یہ والدین کی امانت ہے آپ کے پاس اولاد کی تربیت آپ کے ذمہ فرض ہے تو یہ اولاد کی امانت ہے آپ کے پاس اور ہر تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو اور ہم امانت کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے لیے ماں کا دودھ ہو جیسے ماں کا دودھ بچے کے لیے جائز اور حلال ہوتا ہے ایسا ہم پرائی کو سمجھتے ہیں تو منافقت کی خصلتیں اور ہم بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں نہ کبھی ہم نے ان خصلتوں پر سوچا حالان کے جن کو جنت کی بشارتیں رسول اللہ کی مبارک زبان سے ملی جو مبشر بالجنہ کہلائے جن کی عفت و عصمت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دامن پر فرشتے نماز پڑھ لیں وہ دامن نچھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں جن کی پاک بازی اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے وہ جن کے تذکرے قرآن میں آئے تورات میں انجیل میں زبور میں جن کے تذکرے ہوئے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو جو بیت المقدس کا چابی بردار تھا نا عیسائیوں کا پریسٹ اور یہودیوں کا پریسٹ پریست اس کا نام تھا تو اس نے کہا کہ میں چابی آپ کو نہیں دوں گا لشکر کے سپہ سالار سے کہا میں چابی آپ کو نہیں دوں گا اپنے امین المومنین کو بلاؤ خلیفت المسلمین کو بلاؤ میں اس کے حوالے چابی کروں گا چنانچہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلے اور ساتھ میں اپنا غلام مشہور واقع کے قریب پہنچے تو وہ لینوس کے ہاتھ میں تورات کی اوراک بھی ہیں اور مسلمان جو سسبستہ کھڑے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کون آپ سے بھی کوئی اوپر کے درجے کا آدمی ہے کا نہیں وہ ان کا غلام ہے اور جب امیر المومنین قریب آئے تو ان کے کپڑوں میں تیبند لگے ہوئے تو وہ صرف نوز چیخ جی اٹھا اور اس نے کہا کہ جو نشانیاں تورات میں بتائی گئی تھی بالکل وہی نشانیاں میں اس شخص کے اندر پاتا ہوں مسلب ہوں و مصلہم ہوں فل ان کی مثال اللہ کے رسول کے صحابہ کی مثال ہم نے دی انجیل میں بھی السجود ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار وہ اللہ کی بندگی کے بھی ان کے چہروں پر ایسی خشیت تاری ہوتی ہے کہ یوں لگتے جیسے رات اللہ کی نافرمانی میں اور ہم رات اللہ کی نافرمانی میں گزاری سب سے بڑا آبد یہی ہو یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ تو وہ امیر المومنین فاروق سید رضی اللہ عنہ جن کی منشاہ اور مرضی پر کئی مرتبہ اللہ کا قرآن نازل ہوا چھ مقامات ایسے کہ ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن کو نازل کیا مگر وہ سیدنا النا فاروق اعظم مسند خلافت پر بیٹھے اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو قریب بلاتے ہیں کہ حذیفہ میرے قریب آدمی کیونکہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے منافقین کے نام گنوا دیئے تھے کہ فلاں بھی منافق ہے فلاں بھی منافق ہے فلاں بھی, ہے فلاں بھی تو, تو انہوں نے قریب پلائے کہ تمہیں تو اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتائے تھے اس نے کہا ہاں لیکن بتانے سے منع بھی فرمایا فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ مجھے منافقوں کے نام بتاؤ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام اس میں شامل ہے کہ نہیں یہ اندازہ لگائیے ان کی ایمانی قوت کا اور ان کی خوف خدائی کا اور ان کی خشیت الہی کا کہ ان کے اندر اتنی خشیت اور خوف ہے وہ اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہیں بلکہ اتنے حساس ہیں اپنے انجام کے بارے میں کہ اتنے بڑے مسلط پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا شرف ملاؤ اور وہ بلا کر صحابی سے پوچھے کہ بھائی میرا نام تو کوئی منافقین میں شامل نہیں ہے تو ان کی خوف خدا کی جو ہے کیفیت ہے اس کا اندازہ لگائیں اور ہم اتنے ہی بے پرواہ ہیں ہمارے اندر منافقت کی ساری خصلتیں موجود ہیں مگر ہم اپنے انجام سے بے فکر ہمیں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیسے ہو پتہ نہیں ہم کس اور جس آدمی کو اپنے انجام سے بے فکری ہو حضرت ابوار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے انجام سے بے فکر ہو جائے وہ یاد رکھے کہ اس کا خاتمہ سو خاتمہ ہونے والا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا اس کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے ایمان سے بے فکر ہو جائے لہذا میرے بھائیوں بھائی دوستوں آج میں بارہا آپ سے کہا کرتا ہوں کہ کفر اور شیطان مزین کر کے چیزیں دکھا رہے ہیں اور ہم اور آپ تو شیطان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کا شکار ہونے میں ہمارے پاس کوئی قوت مدافعت نہیں ہے ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے کہ صحابہ جیسی جماعت کو شیطان ورغلانے میں دیر نہیں کرتا چونکتا نہیں ہے اور ہمارے حرف آغاز سیدنا آدم علیہ السلام کو کتنا خیر خواہ بن کر اس نے ورگلایا مقاص مہما اس نے قسمیں اٹھائی ان دونوں کے سامنے امنی لقما لمنسین کہ میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں یہ درخت کا پھن کھا لو میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ امنی لکما لمننسین میں تو تمہارا بڑا تاکیدی قسم کا خیر خواہ ہوں تو جب انہوں نے جب شیطان نے سیدنا ان آدم جیسی شخصیت کو برغلا دیا تو میں اور آپ تو اس کے آگے گاجر مولی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں ہمیں تو کھا کر وہ ڈکار بھی نہ لے کیونکہ ہم کھلا شکار ہیں اس کے آگے تو میرے دوست تو ہمیں فکرمند ہونا چاہیے ہمیں نفاق کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے آج ہم بڑے آرام سے تبصرہ کر دیتے ہیں شیطان ہمارے سامنے دنیا کو مزین کر کے رکھتا ہے اور وہ تزئین و آرائش دیکھ کر ہم مرغوب ہو جاتے ہیں ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے یہ جناب انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے یہ تو رواداری کی بات ہے یہ تو امریکہ بہادر کی بات ہے یہ تو جی ایٹ ممالک کی چاہت ہے یہ تو آئی ایم ایف کا خیال ہے یہ تو ورلڈ بینک کی چاہت ہے جب تم اللہ کے غیر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نظر التفاط کرتے رہو گے جب تم اللہ کے دشمن کی طرف خیر سگالی کے پیغام بھیجتے رہو گے اس کے طریقوں میں اپنے لیے خیر تلاش کرو گے وہ کسی تبلیغی بھائی سے کسی نے کہا کہ بولی صاحب آپ کو وضو اور لوٹے اور مسواک کے سوا کوئی کام نہیں ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے تو انہوں نے بڑا برجستہ جواب دیا کہنے لگا میاں زمین پر انسان بن کر زندگی گزار لو یہ کامیابی ہے چاند پر اگر جانور بن کے چلے بھی جاؤ تو کیا حیثیت اور اس کا کوئی حکم بھی نہیں ملا کہ تم جاؤ چاند پر پہنچو تمہارے لیے تصویر پوری کائنات ہے تمہارے لیے ہم نے پوری کائنات کو مسخر کیا ہے لیکن اس لیے مسخر کیا ہے لآیات تاکہ اہل عقل اس سے فائدہ حاصل کریں اس سے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے والے ہو جائیں اور ہم بجائے اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے ہم غیر کے دامن میں چلتے چلے جا رہے ہیں جب غیر کی تعریف بلا سوچے سمجھے کرو گے جب اللہ کے دشمن کی صفات بلا سوچے سمجھے بیان کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا اللہ کا دشمن اللہ کے رسول کے خاکے بنائے اور تم اس سے رواداری کے براشتے رہو تم اس سے رواداری اور سلوک کی باتیں کرتے رہو تم تہذیب و تمتن کے چکر میں پڑے رہو اب دیکھیں نا یہ ہمیں سمجھا دیا گیا جی ثقافت کو خطرہ ہے سندھ کی ثقافت کو خطرہ بورڈ لگے ہوئے آج کل یہ ثقافت نہیں کثافت ہے اس نعرے کے پیچھے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا شر پڑا ہوا ہے منجو داروں کی ثقافت ہندو مذہب اور بد مذہب براہمنوں کی ثقافت ہے اور آپ اس ثقافت کو اپنا ورثہ قرار دے رہے ہیں یعنی آپ اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ ثقافت نہیں کثافت ہے غلازت ہے اور آپ بل بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ جی ہماری کسافت, ہماری ثقافت کو خطرہ ہے یہ آپ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی مشرکانہ روش پر ہیں جو آج سے ہزاروں برس پہلے براہمنوں کی روش تھی ہم انہی کی اولاد ہیں یہ آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کلمہ نصیب کرے گا اس کے بدلے میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا یہ ناممکن ہے ای خیالس تو محالست و جنون یہ آپ کا پاگل پن یہ آپ کی نادانی نہ سمجھیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں اللہ کے دشمنوں کو بھی خوش کرتا رہوں اور پھر آخر میں مجھے جنت بھی مل جائے یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے میرے دوست یہ جنت اتنی آسان ہوتی تو میرا پیغمبر سید بلد آدم کبھی بدر کے میدان میں نہ اترتا کبھی عہد میں اپنے سپاہیوں کو ذبح نہ کرواتا کبھی ہونین میں کبھی قادسیہ میں کبھی یرموک میں کبھی خلطق میں کبھی اپنے دوستوں کو اپنے جانشاروں کو قربان نہ کرتا لیکن منوایا اور منوا کر رہے کہ ان الحکم اللہ دلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا حکمرانی صرف اللہ کی باقی کسی کی حکومت نہیں باقی کسی کی بادشاہت نہیں باقی کسی کی اطاعت نہیں کسی کی تابے نہیں صرف اللہ کی اطاعت صرف اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہمارے اوپر فرض ہے تو میرے دوستو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہیں ہم نفاق پہ نہ مر جائیں اور اگر نفاق پہ مر گئے تو وہاں سے بچاؤ کا راستہ پھر کوئی نہیں علم المنافقینہ من النار منافق جہنم کے سب سے آخری گڑے میں جلیں گے تو اللہ ہمیں اس آگ سے حفاظت عطا فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے رضی تو بل رقبہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں وب الاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں وبل محمد رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں اس ورد کو صبح شام اختیار کر لیں تاکہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے وہ آخر و الحمدللہ الحمد العالمین صنتیں ادا کر لیں اور یہ گاڑیاں برائے مہربانی ہٹا دیجیے